بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے والعصر زمانے کی خصم ان الانسان لا خسر یقینا انسان خسارے میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا صالحات مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وتواسو بالحق وتواسو بالصبر اور ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کرتے رہے